بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے سا بلا حمل شدید جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قزائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم وَنقوا فيِي الأرحامِ م ن شاء إ أجل مسم ثمُ نُخلجكم طفللا ثم لتبلغ أشدكم لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی دار نبادات اگاتی ہے ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اور یہ کہ قیامت قطعا آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا النَّاسِ مَن يُجادل اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا وَلَا كِتَابٍ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں ليضل عن اللہ يوم عذاب اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے بما قدمت يداك وأن اللہ ليس من ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى فان اصابه خير نطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے لمن ضره اقرب من نفعه لبئس ولبئس اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفے سے زیادہ قریب ہے یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسا باندھ کر کاٹ لے یعنی اپنے حلق میں پندا پھانس لے پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ مَن يُرِيد ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے ایماندار اور ساوئی اور, اور نسرانی اور مجوسی اور مشرقین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلے کر دے گا اللہ ہر ہر چیز پر گواہ ہے وَكَثِيرٌ من النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخ اور جانور اور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالے پگھل جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں کلما اراد ان يخرج منها من رم من اعيد فيها اعيده فيها وذوق عذاب یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو ان اللہ يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ اول لباسهم فيها حرير ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا وہدوا ال من القول وهدو الى صراط ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل ست تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہات کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو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 اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے لیشہدوا منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علامہ رزقہم من بہیمت الانعام اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ تمو فون وہ اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں ومن يعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربه اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے حنفاء اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے اور سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی لکھو القلوب یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو فل حقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے لخم فیلو ہے ان چوپایوں میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ <الْمُخْبِتِين> اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون انھے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں جب جنوب لو ملک اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں ان میں تمہارے لیے نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اسی طرح ہم نے چوپائیوں کو تمہارے ماتاحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبر اللہ على ماہداکم شیرو سنی <الْمُحْسِنِين> اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متعی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے کوئی خیانت کرنے والا نہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں اذن بأنهم ظلموا وإن اللہ على نصرهم جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے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 یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے مابد اور وہ مسجدیں بھی ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکسرت لیا جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے امرو بل معروف یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے وَإن فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آگ اور سموت وقوم ابراہیم وقوم لوط ارقام ابراہیم اور قوم لوط واصحاب مدین وكذب موسى فاملت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان لكير اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں موسی بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا پس میرا عذاب کیسا ہوا کنالما سہی اخوی چنچی بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہوالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں کلو نبی ہا چمل ابو سورو چمل کلوب فی کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے وَكَأَيِّن مِّن قريةٍ میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے کلیا او لین اعلان کر دو کہ لوگو میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہی ہوں آمنوا لهم پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخش ہے اور عزت والی روزی دین سے اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں وہی دو زخی ہیں وما ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ دانا اور با حکمت ہے یہ umm <ترجم> اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں آمَنُوا علا صِرَاطٍ مستقیم اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقینا اللہ ایمان داروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ ولا يزال الذين كفروا في مريئه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم کافر اس وہی الٰہی میں ہمیشہ شخص شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے للہ يحكم آمنوا في اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائے گا ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا و ان اللہ له هو خیر الرزقین اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترکہ وطن کیا پھر وہ شہید کر دیئے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لا یودخلنہم ادخلین یرضون وانا اللہ لعلیم انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ ومن ان بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس, نسخن نسخن اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود, خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے لهو ما في السماوات وما في الارض وان الله له هو الغني آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقینا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بمره آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے بے شک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے ثم ثم اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان البتہ نا ہے لِکُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًا مُسْتَقِيمِ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے یقیناً آپ ٹھیک ہدایت ہی پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے علجنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے آمال سے اللہ بخوبی واقف ہے اللہ يحکم بينكم يوم القیامة فيما كنتم فيه تختلفون تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ کرے گا ألم تعلم أن الله ما إن إن الله کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ وہ یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان او ما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی نہ یہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔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 كفروا وبئس جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لو لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے اللہ من و من الناس ان سیر فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے يعلم ما بين وما خلفهم وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں الْخَيْرَ <تُفْلِحُون> اے ایمان والو رکو سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ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 اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے